الجمہ سورت الجمع مدنی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت نو یا ماخوذ ہے زمانۂ نظول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے بحقی نے اپنی کتاب الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورت الجمعہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی مسلم ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ نے ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت الجمعہ اور المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے